ہاں جی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا بول رہے ہیں جی جی جناب خیریت جناب وہ خیریت ہے وہ آپ کی روایت میں نے چیک کی تھی وہ بیٹی والی ہاں وہ زید روایت ہے جو جس کی بنیاد پر خبر خبریں کیا تھا نا جی جی اچھا میں نے بھی اس پر غور کیا تھا جی مجھے دو راوی اس میں مجھول معلوم ہوئے کبو غراب اور ابو اباس ہاں جی اور ایک اور تیسری وجہ بھی تھی عبداللہ وہ جو ہے نا عروہ بن زبیر نہیں ہے وہ عبداللہ بن عوروا بن زبیر ہے اچھا مقصوصہ ہے نا ہاں اس کتاب الکھنا کفاق کا جو مختو ہے اس میں عبداللہ بن عربا بن زبیر ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو معلومین ذرا میری بات یعنی شیخ مالمی جو تھے نا انہوں عبدالرحمان کی الفاظ ہاں ہاں تو ذکر کیا اور یہ محمود ابو ریا نے جی جی اچھا اچھا جی فرمائے وہ تو خیر اس سے مضبوط صحیح حدیث سے مبارک آ گئی ہیں صاحب احترام سے اچھا ہاں وہ تو بے شبہ عادی سے مبارکہ یہ کتاب ہے دفاع ان ابھی ہرا جی اس کے اندر تو روایات بھری پڑی ہے نا عائشہ صدیقہ پاک سے جو استراکات ہیں نا اور خصوصی کی جو کتاب ہے نا علی علی علی ہاں علی اس کے اندر تو کتنے روایتیں ہیں استراکات ہیں تو صحیح ہوں گے ہاں کچھ آپ جو صحیح ہیں تو ہیں دیکھے نا اصل ایک ہوتا ہے صدق ایک ہوتا ہے صاحب و صحابہ کے صدق میں تو کوئی شک نہیں صاحب وشیان تو سکتا ہے آدمی سے ثابت کیا تو ہم سے صاحب ہو گیا تو حضرت زبیر بن عوام والی روایت کا روایت میں نہیں ابو رحرا سرکار کا بھی انہوں نے ثابت کر دیا اور حضرت ابو رحرا پاس بھی تسلیم کیا انہوں نے جو بات ایسا ہو گیا کسی روایت میں ان کو غلطی ہوئی ہے کسی روایت کو پیسا ہوا ہے معلوم سے یہ بتائے آپ تو پھر یہ بتایا اکرم صلی اللہ علیہ نے تو فرمایا شب خادر کے بارے میں وہ تو روایت میں نہیں نکلتی ہے میں نہیں میری بات سمجھ روایت کو غلط کرنا روایت میں وہاں میں ہو جانا یہ یعنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ انسان کے شان کے یہ خلاف ہے خلاف ہے کرے کیسا دیکھیں میں بڑے جذبات رکھتا ہوں جی تو آپ کے فون پر رابطہ ہو رہا ہے جی جی آپ ایسا ہے نا ذرا میری بات سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, کو کوئی کسی روایت میں نہیں ہوا نہ میری بات سن حضور کے بارے میں چاہ رہا صحابہ کی بات کر رہا ہوں روب کی بات کر رہا ہوں میں نے مثال سنو میں نے وہاں پر جو مثال دی وہ صرف نفیان کی دیوان بھی نہیں دیکھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان اس نسیان کا یہ ہے کہ شریعت بنانے کے لیے اللہ سبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات نسیان وارد کر دیا جاتا ہے یا اس طرح کا صاحب صلی <سجد> <سجد> <ساپر سجد> <آجاز سجد> اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہے نا؟ تو اس کا مطلب <سجد> یہ ہے کہ تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرا دیا جاتا ہے تو مطلب یہ نکلا جو ہے وہ بھی شان رسالت کے منافی نہیں جب شان رسالت کے منافع نہیں تو شان صحابہ کے منافی کر سکتا ہے صحیح ہے اور جانتا ہوں کہ وہاں اور چیزیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واہم کی رسمت نہیں کر رہا صحابہ کی طرف کر رہا ہوں روایت فرمایا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں لگا نہیں ہے کوئی نہیں وہ دیکھیے اما میں بات کر رہا ہوں اما ایسا کا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہاں لگ سکتا ہے اور ابو کو لگ گیا ہے تو اگر آپ کے خلاف چلتا ہے برابر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں خطا اور نسیان یہ یعنی کوئی نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ جمع نہ ہو سکے مرد کے ساتھ یہ جو ہے نا تو عبداللہ عمر اور عمر رضی اللہ دونوں کے بارے میں چاہتا ہاں حالانکہ صحیح تھی وہ منفرد نہیں ہے سامان اگلے کا واہم ہے یا نہیں بات یہ ہے کہ ہما ایسا کا سیدھا تو سابت ہو گیا ہے بات, بات اتنا تو اس میں یہ ہے نا हाँ. کہ یہ موسم ہے جو ایک دوسرے کے بارے ہے हाँ. وہ ان کی اپنی بات ہے یہ نہیں کرتا جی مر مر بات نہیں ہم نقل تو کر سکتے ہیں ہم اپنی طرف سے نشا نہیں کر سکتے نقل نقل اور نشاہ میں فرق ہوتا ہے زمین آسمان کا ہم نقل تو کر سکتے ہیں کہ اما ایسا نے یہ فرمایا فلاں آب نے یہ فرمایا اور جناب یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے تو جب امکان پیدا ہو گیا کتحیت باطل ہو گئی یعنی کتحیت کے لیے ضروری ہاں صدق میں شک نہیں ہے روایت کے صدق میں شک نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ اس کی کتحیت میں ضرور جو ہے وہ فرق آ جائے گا اسی وجہ سے ہمارے کو قیات اصول جین ہمارے فرماتے ہیں اور جو جمہور کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے یہ سوائے تین کال نقل کیا ہے نا اس میں سنہانی نے تین کال جو ہے نا اصل یہ تین کال ہیں اس کے اندر جو ہے نا مختصر جو اسکول پر ہے جی اس اختصار کی بحیش آپ حدیث ہاں میں وہ دیکھ لی ہے میں نے وہ سارا جو مہاشیا لکھ رہا ہے وہ بھی میں نے پڑھ لیا ہے سب چیز ہے نا وہی یعنی میں بات کر رہا ہوں ہمارے فوکا جین یا اصول شاشی سے لے کر چلے جائے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اخبار ہاتھ کے اندر اخبار ہاتھ کے اندر زن ہوتا ہے اچھا ایک اور بات آپ پڑھیں وہ الفکر میں اس میں صاف لکھا ہے کہ اگر مختص بالکرائن ہوگی تو پھر خبر واحد کا فائدہ دے سکتی ہے علم کا علم کا علم نظری کا وہ بھی علم ضروری کا نہیں آپ ضروری اور نظری نظریکت قرض جانتے ہیں نا جی نہیں کہ میں یہ منطقی کو منت کی اصطلاح کو میری بات سنگھر اگر منطقی اصلاحات کو بالکل اگر ترک کر دیں گے آپ تو کئی کی ایسی ہیں وہ بالکل مسلم حقائق ہے پھر آپ کو شریعت کے بادشوں سے آپ یہ بتائیں التظام میں بغیر کر سکتے ہیں یہ کسی بات سے آپ نکال رہے ہیں نتیجہ آپ لازم کی تاریخ کیا کریں گے بتائیں نہیں ہماری تاریخ بتاؤ اپنی تاریخ بتاؤ بتائیں یعنی کسی کی عبارت ہے نا اب ہم اس عبارت کو دیکھیں گے کہ آیا کس سے پہلے تو یہ کفر لازم آتا ہے وہی لازم کیا میری بات آخر لازم جو آپ کہہ رہے ہیں تو لازم کی کوئی اجماعی تعریف تو کریں گے نا ورنہ تو ہر بندہ اپنا لازم اپنا نکال لے گا یہ کیسے بات ہے اگر کوئی تاریخ تو یہ تو ایسے بات بن جائے گی جیسے امریکہ کہتا ہے تاجت کر تاجت کرتا تاریخ پوچھے تو کوئی نہیں ہے وہ کہتا ہے اپنے مطلب جو میرے خلاف بولتا ہے وہ کرتا ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے تاریخ میں جو ہوتی ہے نا اب اجماعی تاریخ جو ہے وہ اگر اجماع جو ہے اس میں ہوتا ہو تو خرابی کوئی نہیں لیکن منطق وغیرہ پر تو کوئی اجماع نہیں منتقل منتقل کی کچھ چیزیں قابل معافذہ ہیں کچھ چیزیں بالکل اجماعی ہیں ان کے خلاف ہونا ایسے خلاف ہونا نہیں اگر نہیں میں کر رہ لازم اور ملزوم دونوں کی تعریف کریں چلو اپنی تعریف اپنی زبان میں کو کر دیں جی لازم کو کیا کہیں کیا تعریف لازم ضروری ہوتا ہے یہ کیا ہوا ضروری یہ کیا ہوا جی او ہوفر اللہ لاز رہا ہے حضرت کیسے بات کر رہے ہیں ضروری کے ساتھ لازم کی تعریف کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں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 مل ہے جو بات کر رہے ہیں ان کی ہمارے ساتھ موافقت ہو گئی اور ہماری ان سے تو ہے اگر یہ فرض پڑے یہ نہیں یہ من سے اختلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پہ ہمیں اختلاف وغیرہ کہیں کسی اس میں موافقت ہے بس حیدرآباد سرکار حضرت بات یہ ہے میں وہی یاد کر رہا ہوں اچھا یہ بتائے ہے اور تصدیق جو ہے تصدیق کی قسم بنا मंत्रिक मैं मानते ही नहीं न जानता हूँ न मानता हूँ यही वजह जी जी अगर एक तो सुन एक होता है एक होती है मंत की अख्तलाहत और एक होता है मंत्र की कुत मंत्र की कुवत जिस मंत्र के अंदर न हो न तो हजरत को याद रखना कभी भी इस्लाम को समझ नहीं सकता ये हमारे जितने इस्लाम के मंत्री तौर पर उनके अंदर मौजूद थी हाँ ये बात है की अखलाहात बाद ऐसी है ان کیجاد کی اختلاباد میں ہوئے میں ایک مثال دیتا ہوں دی بات کر رہے ہیں ناو ہے بلاگت ہے کیا یہ سبھی طور پر ہمارے اصلاف میں نہیں تھی اور اگر اختلاحات میں ایجاد اختلاح ہوئی تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ سب غلط ہے ہم اس کو نہیں مانتے نہیں مانے گی اصلاف ہے جو جن کو آپ اصلاف کہہ رہے ہیں وہ اصلاف نہیں یہ شاخی ہو گئے یہ پفتازانی ہو گئے یہ اصلاف اصلاحی تھی اور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 اللہ تعالیٰ علوم کی بات منسوب نہیں ہے یہ جناب سارے لکھ رہے ہیں اور خود جو قاضی ابو اجالا کی ہے وہ جناب جی جی جی جی اس کے اندر کیا کیا تماشا ہے تو یہاں تک جو لکھا ہوا یا سنکل موبائل فارم منہ کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے یعنی یہ ایسے جہالت ہے کہ عجیب میں کہتا ہوں کہ پتا نہیں انہوں نے خدا کو کیا سمجھا ہوا ہے ایک مزدور اخبار ہوتے ہیں بار نہیں ہوں گے نہیں بات یہ ہے وہی جس طرح نا جس طرح اتنے بٹوتا کہتا ہے کہ ابنو طرح کہتا تھا وہ بٹوتا نہیں کہتا وہ ہیں انہوں نے اپنے صنعت کے ساتھ اس بات کو متل کیا اس کے اندر کس وہ کلام جوسری صاحب نے شاید کیا ہے مجموعہ اچھا وہ جو تصویر جو پوری پرستقل تصنیف ہے اللہ تو عقیدت کے اندر کمال بنتا ہے ایمان سے میں ایک تصویر کے حوالے سے بات کرتا ہوں یہ عام کہتا ہے بلا تصبی بلا تمشیل بلا تسبیر بلا تمشیل ہاں جی بلا تک نے جو اللہ تعالیٰ جسم ثابت کیا وہ نور بلّہ جو ثابت کرتا ہے یہ الفاظ وہ کہتا ہے ٹانگ تو ہے لیکن بلا تصبی اور تمشیل ٹانگ ہے آپ کی ہے جی جس طرح کی یہ بھیا گوندری ہاتھ ہے اب کا منہ یہ سر اپنا چہرہ یہ لے کے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر وہ تصویر داخل ہو چکی ہے اور اندر سے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا ابن کہ وہ کہہ ہے خدر مشترک خالق اور مخلوق کے درمیان تو ہے نوز بلک اور عجیب بات ہے یہ کیا پھیل پایا اس نے اپنے سہمیا سے اور یہ کتاب روح ہے کتاب ممکن نہیں تھا جی جی سر الروح جو ہے ہر الروح جو قریب کی یہ اس وقت میرے سامنے پڑی ہے میں ابھی اس کی جو اللہ اکبر اللہ اکبر استفر اللہ یہ کہتا ہے بلا و تمسیل اللہ روح کی بات کر رہا ہے اور روح پر قیاس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اور تشبیر دے کر کہہ رہا ہے اللہ تبارک کے تعالیٰ, تعالیٰ کے کہ جو روح کے مطالعے کا ایسے نظریے نہیں رکھ سکتا وہ کہتا ہے مجیو یوم القیامت محاسبت یہ ہے روح پر وہ کہتا ہے جیسے روح چکر لگاتی رہتی ہے پھرتی رہتی ہے روح زمین میں اسی طرح خدا چکر لگاتا رہتا پھرتا رہتا ہے حضرت آپ بتائیں وہ کیا کرمیہ اسی طرح کا اسلام پیش کر کے شاخ الاسلام بنائے تو پھر تو ہمارا سلام ہے یہ عجیب اسلام ہے کہ اللہ تبارک کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ارس پر بھی ہے اور پھرتا بھی رہتا ہے چکر بھی لگاتا رہتا ہے زمین میں ایسی وقت خلط والی بات ہے یہ اٹھانوے صفحہ ہے اور چھاپا جو ہے وہ دار الحدیز کا ہے بتا دیتا ہوں وہ اپنی کس کے چل رہا ہے یہ میرے پاس دارول کو چاہیے چلو فاصل جو ہے نا فاصل اچھا حضرت میں کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ کی دلالت میں کوئی مالسا چھٹ نہیں ہو سکتا اور جنہوں نے اس کو شیخ الاسلام کہا ہے یا تو اس کے اقوال سے نواقف تھے اگر وہ اہل سنت کے بزرگ لان بزرخان دین تھے اور جنہوں نے دوسروں نے کہا ہے وہ اندھیر سے ان کو پتہ نہیں تھا یہ کئی کیا رہا ہے جو واقف ہونے کے بعد بھی اس کو کہہ رہا ہے یہ یاد رکھنا میری بات کو اس کو ہدایت پر سابق کر دے میں ایمان سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں اگر اس کو اسی اسی مسئلے پر صرف ہدایت پر سابت کر دیں بتایا جو اللہ کو تصویر دے رہا ہے روح کے ساتھ اور کہتا ہے جیسے روح چکر لگاتی ہے. امین جس طرح آتا جاتا ہے خدا اسی طرح آتا جاتا ہے بتایا کیا خدا کو کہا گیا بتاؤ لہسا کمیش ہے اور بالکل صحیح ہے آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا یہ مسئلے جو ہے مسلوف صاحب کتنی المسلۃ اللہ حادی شرافی نہیں تھوڑی ہاں ہاں یہی یہی یہی ایک سو پچیس اس کے جو ہے اچھا یہ جو ہے نا فصل یہ شروع ہو رہی ہے یہی فصل ہے نہیں وہاں ہوگا سر ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس بار بول کے آ کر دیکھے ہاں ٹھیک ہے منالیہ مکانے یہ تو یہ کہ جو ختم وہ حدیث سے سارا حدیث رزول نہیں ہے جی ادیس رزول کا معنی بیان کرتے وہ کہتا ہے کہ جو شخص ارواح کے بھی یہ بات نہیں سمجھ سکتا وہ نزول الہی کو بھی سمجھ سکتا جو ارواح کی یہ بات مان جائے گا وہ نزول کا مسئلہ اور وہ اللہ تعالیٰ کے نظور کا مسئلہ بھی سمجھ جائے گا اس یہ بتاؤ اب یہ ہے عزیز سے کر رہا ہے چاہے کس سے کر رہا ہے سیمیہ کا تو یہ خاص خلیفہ ہے اس نے تو پورا فیض جوتے بھی کھائے مار بھی کھائی جیلے بھی کاٹی ساتھ رہا واحد ترجمان اس کا یہی استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ کرتی. کوئی ترجمان نہیں جو قدم بقدم اس کے ساتھ چلتا ہے اچھا بار کی بات جو غلطی پڑھ رہا ہوں نا فرسٹ وغیرہ ہاں گا یہ سب بڑی غلط ہے یہ ماننا پڑے گا یہ سب بڑی غلط ہے ٹپ بات تو صحیح ہے یہ بتاؤ جب یہ بھی غلط ہے اور اندر غلط ہے کس طرح غلطی عقیدہ رکھ رہا ہے آپ بتائیں کے بارے میں کہ اللہ نیے اللہ عرصے نہیں وہ کہ یہ تو نہیں کہا وہ کہتا ہے سو کا سماواد وہ کہتا ہے سو کا سماواد بھی ہے پھر آتا جاتا ہے چکر لگاتا ہے زمین میں یہ کیا زور عظیم ہے اگر فکر اگر اسلاف کے پیچھے رہتا اور مستوی کہتا مستویل کہتا اور جو اس کا مانا ہے وہ کہتا جو خدا کو معلوم ہے وہ مانا جو خدا کو معلوم ہے تفریح کرتے ہیں جس طرح اسلاف کا تفریح تھا سیدھا تھا تو ہم بھی نہ سمجھتے ہیں کو لیکن ظلم تو وقت آتا ہے جب یہ کہتے ہیں آتا جاتا بھی ہے اور آتا جاتا اس طرح جس طرح روح آتی جاتی ہے اب کیا بنے گا یہ تو نہیں کرنے کی کیا شروع کر نہیں آپ دیکھیں اب اس میں جو اگر ہاتھ پرست بنتے ہیں تو پھر تو آپ نے اختیار مت کریں ایک دیکھیں اب اسی کسی لیے مزار جو سال تین آپ کے سامنے ہوگی جی ہے نا اس کا اس کا فراست کا باب کھولے جی کون سی جلدی اچھا تین جلدوں والے جلد کا پتہ کے اندر ہے میرے پاس تو سات سو چھ سفا ایک ہی جلد ہے ایک ہی جلدی میری تو بات ایک ہی جلد ہے اور یہ کتاب خانہ دار اور کتابیں میرے تین دنوں میں یہ جناب الفراص الخال الفراست الخلقیہ یہ دیکھے الفراث الفراست الفال الفراست الخلیہ اچھا اس میں کیا جناب جی والا خدشہ رحمہ اللہ اچھا وہ معلوم و شاہد ہومن وزم و و فراست ہی و <خمار> بہت بڑی کتاب اور دفتر درکار ہے حضرت کی فراسات کے لیے اخبر ہے ابن اخبار کی روایت آپ کے نزدیک تو ایسے ہوگی بخاری المسلمین وہ ان جل لا وہ انش یا العام ولا والا سب وہ ان جیش وحدة, وحدة في الأموال وهذا قبل أن يهم التطار بالحركة ثم أكبر الناس والأمراء سنة إثنتين وسبعنات لما تحرك التطار وقاخد الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الوافر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمين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 بی بی پر پرہمت لگ گئی تو تمہارے سہمت لگانے والوں کا پتہ نہیں تھا حقیقت ہے پتہ نہیں تھا اور خود لوہے محفوظ پڑھ رہا ہے اور غیب کی آنے والی خبریں بتا رہا ہے یہ کیا چکرا ہے معلومات جو کتی ہسلی صاحب نے لکھا ہے کہ گرگٹ والا ہے یہ جب پکڑا جاتا تھا تو توبہ تمہارے ساتھ جب نہیں تو پھر پیس کرائے کروں تو کہتا تھا یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ تو یہ عبد ال کا یہی دستور ہے جب صاحب پکڑے جاتے ہیں تو پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور جب توبہ کرتے ہیں تو ہم جو اصل میں اچھا میں نہیں جانتا ہوں پتا نہیں کہ بہت بڑے جو ہیں ان کی کفایت اختیار ہے نا کیا ہے کے شاہ کی کتاب بھی بڑی موت بڑا یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل قریب زمانے کا ہے نا یہ یعنی ایک سنت سے تو یہ بات کر رہا ہے نا اس کی اور پھر ابن سہمیا کا جو حال ہے اس میں لکھا ہے نا وہ خزانت خزانت تو لگتا بناری کی نویری کی اس کے اندر وہ تو آپ ہی سارا مشاہدہ کر رہا ہے نا یہی بات ہے نا کتابیں حاصل کریں اور پھر جناب تحقیق کریں میں आ, حقیقت یہ ہے کہ پہلے بھی میں بھی کچھ نہ کچھ اس کے متعلق احتساب اچھا رکھتا تھا لیکن جو ہی میں نے تحقیق شروع کیا ہے نا تو میں نے اس کو غلط کا امبار پایا ہے اور جناب ابن البانی کو بھی یہ لکھنا پڑا ہے کہ یہ شیخ جو ہے من کل تو مولہ ہو پانی جن ماحول ہو کے ساتھ وہ ہے عجیب بات ہے شیخ نہ جناب کوئی تٹب کرتا ہے حدیث کے اندر نہ تحقیق کرتا ہے اور ایسے بات انداز اپنے جاری کر دیتا ہے غلطیاں تو ہے نا غلطیاں خالی غلطیاں نہیں عقیدے کی غلطیاں جس سے بال مدل کہنا پڑتا ہے اس کو کیا کرے مجبور ہیں وہ جو ابنت نے کہا ہے نا کہ وہ شادی کے بارے میں اللہ کے رسول کسی جگہ پشاب کی ریپیٹ ہے تو پشاب کی ریپیٹ ہے تو اس کو بھی درد کے ساتھ تشریح کس کے ساتھ تشریح یعنی اس عمل کو بگت دیا ہے غالب ہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کو بکتی ہے بالکل بالکل بالکل حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو عمل تھا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے اندر اقتباس کرتے تھے اس نے کہا ہے کہ یہ بگت ہے میں نے جب اتنی کیمیا کی مخالفت کی نا تو میرا شاگرد مجھ سے ناراضی ہو گئے اچھا م... اگن عقیدے والے لوگ ہیں م... م... میرے خیال میں وہ جو بالکل پھر اس کے اندر ہوگی اور اس چیز سے مجموعہ نہیں ہم تو آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جو اسلب ہے نصل وہ تین سو سال تک ہی جو اصل ہے نا تین سو سال بات سمجھے بات میری حقیقت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 کی ترجمانی جو امام ابو الحسن ابوالحسن اشاری ابو منصور ماتوری جی اور جناب جی بعد والے ہمارے جو یہ اخلاف ہیں یہ صحیح ترجمانی کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاف اپنے ابو الحسن اشری کی ترجمانی تو آپ نہیں مانتے ان کی تو کتابوں کے بہنا جو ہے نا مشہور و مشہور ہے وہ تو اللہ تمہارے کو تعالیٰ ہی مانتے ہیں ہی مانتے ہیں میری بات اور رے گئے نا ہے وہ مشہور ماتردی یہ تو مجہور آدمی تھا میں نے بالکل یہ ہماری جو ہے نا آپ کے نزدیک مشہور ہوگا ہمارے نزدیک سب سے بڑا معروف ہیں اور امام ہیں اور ہمارے عقیدے سے برحق امام ہیں اور ہم چیلنج کر ہی رہے میں چیلنج کرتے ہیں ہم کہ ان کے عقیدے کو سامنے رکھ کر کوئی بات کر لے ہم سے نہیں وہ تو ٹھیک ہے ایسا کرتے حالات کی ان کی حالات نہیں ملتے حافظ آفی نے ذکر کیے نا اور کسی نے ہمارے میری بات سن کوئی بات نہیں کیا آفی نے تو بڑے بڑے خوبات کا بھی ذکر کیا ان کو کہنے اسلام کا رجال ہے یہ ہوتی یہ تو میری میری بات آپ اصحب کے پاس دیکھتے ہیں ذکر ہے یا نہیں اب اس طرح کے جو حدیث والے ہیں میں بات کر رہا ہوں میں تو ایمان سے آبی کے بعد باتیں جب پڑھتا ہوں تو حیرت میں گمو جاتا ہوں کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں میں حیران ہوں کہ اب عبد اللہ کا تذکرہ کیا تو کیسے کیا اور جناب اب نے کا ذکر کیا تو کیسے کیا اور ابن فورت کے ذکر کے اندر عجیب عجیب جناب ایسی لغویات ذکر کر رہے ہیں اوپر لکھ رہے ہیں کہ وہ کیسا ہے نبی پاک مار کر جناب ایسے ہو گئے اور جناب ختم ہوگی فلان جو وہ بات لکھ رہا ہے جس کو تمام جھوٹا کر رہے ہیں اور جناب کہتا وہ سب منصوبہ جھوٹ الزام ہے ان کی پر اور نیچے لکھ رہے ہیں کہ پھر وہ اچھا آدمی تھا پلان تھا کیسے جی بات ہے ادھر تو کفر ہے پھر نیچے اچھا آدمی تھا یہ تنا کو حضرت بات وہی وہ آ جاتی ہے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 ترجمان ترجمانی کی بات کر ہم امام ابو الحسن اچاری اور امام ابو منصور مادھورید نے جس طرح کے علیہ کے عقائد کی ترجمانی کیا ہے ہم اسی کے قائل ہیں وہ عالبانہ عالبانہ میں نے دیکھی اور عالبانہ کے متعلق ایک بات کہتا ہوں جی البانہ تمام ترج ہے نا جی وہ امام صاحب کی تصنیف تالیف نہیں ہے جو اس کے اندر باتیں ہیں ایسی کہ جو امام کی اپنی کتابوں کے دوسری کتابوں کے اندر جو مسلمہ ان کے اقائد ہیں ان کے بھی خلاف باتیں ہیں اور یہ امام جو ہے نا ابن الصبکی نے طبقات شافیہ کے اندر لکھا ہے چاند فصلے اس کی صحیح وعلیکم السلام چاند فصلے اور باقی میں بیچ میں ہاتھ ہیں بات سنیں موٹی سے بات کرتا ہوں ایک موٹی سی بات کرتا ہوں یہ آپ نے اور ابن ایبانا کے اندر بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کی نوز بلا دلیل یہ دیتا ہے کہ ہم آ اوپر اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اللہ بلّہ نمبر ایک اور دوسری وہ بات کہ فرون نے کہا نے کہا حضرت نے اس کو کہا خدا اوپر ہے لاہولہ کیسی بات ہے یہ تو صحیح بات بڑی بات ہے حضرت س حضرت کیا سمجھے آپ یہ بات بتائیں اگر اللہ تعالیٰ کے متعلق حضرت کلیم کا یہی عقیدہ تھا کہ خدا اوپر ہے اور آپ نے اس کو کہا تھا وہ اوپر ہے تو جب اس نے یہ محل ٹاور تیار کروایا تھا اتنا بڑا آج تک دنیا میں انگریزی تعلیم بھی مان رہی ہے تعلیم کو اس جیسا نہیں بن سکتا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 میں مطلب پتا تو ہار گئی وہ تو کہہ سکتے ہیں جس میں کیا سوال تو کوئی بھی فائدہ ہو سکتا ہے سوال کو بھی آپ کسی کو بد ملا دے سکتے ہیں یہ یاد رکھنا لیکن یہ آپ کی جو بات ہے نا شریف کر دیجیے لکھی یہ بات ابھی غلط یہ تو مشہور ہے بھائی آپ مجموعہ آپ مجموع پتا جب بات آئے کسی کے خلاف آپ نے وہ دیکھا ہے ساری کتاب سبھی کتاب بالکل دیکھیے بالکل دیکھیے آپ اس کے اندر جو دیکھیں اسی سے اسی سے زمین لے لیں جب اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے جہت مقام کوئی ثابت نہیں ہوتا ادھر جہاں ثابت ہو رہی ہے یہ کیا سکتا ہے زبین کے اندر جہاں ثابت کر کے دکھائے آپ نہیں زمین میں علی خافہ کو جو ہے نا اس نے ادھر البانا کا لبانا کا ایک صفحہ انہوں نے پہلا دیا ہے لیکن علی پھر میں بھی یہی دعویٰ کر رہا ہوں کہ چند فصلیں اس کی سابت ہے باقی نہیں ارے یہ تعالیٰ رحم اللہ یہ تشریح کیا چاند فصلے ہیں صحیح ہے اس کی بس یہ اخلافی جی جو ہے اپنا بنایا بات یہ ہے کہ وہی ہاتھ پرستی پر ہیں میں ہر پرستی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اس کے اندر جو یہ بات لکھی ہوئی آپ یار خود بتائیں یار میں پھر وہی کہتا ہوں مسجد وقت کرے سجدہ کر اور قریب ہو جا جب ٹاور بنایا اوپر چڑھ گیا وہ خدا سے قریب ہو گیا کلیم نیچے ہے خدا سے دور یہ کیسا ظلم ہے ابھی میں کہا ہے بتائے ناج کیا بتائیں اس کی وجہ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ یہ تو نہیں تو فرما مجھے نہ دو یہ کر رہے تو مجھے فضیلت نہ دو کیا مسئلہ میں فضیلت نہ دینے کی اس کا نقطہ جو امام الحا نے لکھا ہے جو آپ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا تھا کہ میاں اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور عرش پر پہنچے حضرت یونس مچھلی کی تحت کے اندر تھے تو مت یہ سمجھنا کہ حضرت یونس خدا سے دور تھے اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ذات جو قریب عرض پر پہنچنے کی وجہ سے یہ مسافت اور بوجھ جو ہے نا یہ خدا اور مخلوق کے درمیان ثابت کر کے کہنا حضرت یونس دور تھے تو اس طرح فضیلت مجھے مت دینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہا ہے لو رے یہ نہیں فرمایا لے نورے یا ہو یہ نورے یا ہونا یہ نہیں کہا ہم دکھانے کے لیے ہم نے پیر کروائی اللہ تعالیٰ سے فرما رہا ہے کہ ہم نے سیر کروائی ہے محاذ اس لیے تاکہ اس کو اپنی آیات دکھائیں آیات اور رب آیات میں بڑا فرق ہے کیونکہ رب کو رب کی ڈیپ کے لیے سیر نہیں کرنی پڑتی دیکھیں حضرت سیدنا رام اُسا اللہ علیہ السلام پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت دور رہ کر اللہ سے کلام کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے اناہب اللہ ربی ملک شام کی طرف جا رہے ہیں اور انی ظاہب اللہ ربی کہہ رہے ہیں ابنیا کے ٹبر کو اتنا سمجھ نہیں آ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا لونڈی سے جاریت کہ جاری اللہ وہاں پر یہ مجاز بلحاط کے قبیلے سے اے حکم اللہ اے سلطان اللہ اے ملک اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تو یہ تھا یہ نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ خدا کدھر ہے اور دوسری بات اللہ کا یہ مجاج بہار کیا ہے آپ کلام خدا سے کیسے بانٹتے ہیں آپ جب کلام عرب سے کیسے بانٹتا ہیں؟ کلام عرب کلام خدا کے ساتھ تشریف کرنا پڑے گی جی اے نل جب کوئی آدمی چیت آئے اے نل اور بستی سے, پوش, بستی سے پوچھ اب بستی سے پوچھا جاتا ہے یہ بستی والوں سے پوچھا جاتا ہے جی تمام لگت والے اعتبار کر رہے ہیں بلاگ والے اتفاق کر رہے ہیں یہ مجال بلاف ہے کسی طرح وہاں پر بھی مجال وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جب فرما دیا لے سکا ہو اس کی کوئی چیز نہیں جب کوئی چیز نہیں اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو آسمان بھی اوپر ہے اناروں چیز اوپر ہے چاہے تو جب ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ بے رہا نہ ہو گیا سب چیز اس کے ساتھ اوپر والی ہو گئی کا مچھلی کہاں ہوا معلوم ہوا کہنا پڑے گا جس طرح یہاں جہاں اللہ تبارک تعالی کی لہسا مثلی مچھلی یہ بتا رہی ہے اللہ تبارک کو کسی چیز میں مثل نہیں کہنا میری بات سنیں گی آپ فرمائی یہ دیکھے یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں کیا لوگ نے اجماع کیا اللہ نیو اللہ کا حضرت میری بات سن متش جو ہوتی ہیں ہمیشہ ان کو راجی کیا جاتا ہے محکمات کی طرف جب محکم آیت لئے سا کم آ چکا ہے تو آپ متشاب کی طرف کیوں نہیں کرتے راجی کیوں نہیں کرتے یہ ضرور ہے دیکھیں گے لے سکتی جیسے بسی کفات نہیں ہے اللہ کی کفات ہے شاہی شاہباد ہم بھی کہتے ہیں سمی بسی آپ بھی کہتے ہیں سمی بصیرہ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سما اور بسر لفظی اشتراک ہے مانوی نہیں ہے مانوی اشتراک نہیں ہے اس کی حقیقت ہو رہا ہے ہماری حقیقت ہو رہا ہے حقائق میں اختلاف ہے لیکن اور اس کے جو وہ ہے وہ ابن عبداللہ ہے نوزب اللہ مانے کے اندر بھی شرکت ہے حقیقت میں بھی شرکت کو نہ کچھ تو ماننی پڑے گی یہی کفر ہے یہی شرکت ہے یہی عظیم ہے رب <تصفح> وہ نہیں وہ کرتے ہیں اور اگر وہ بھارت ملے تو دیکھیں گے اور سننا مراد ہوگا اللہ کے بندے پھر وہی بند میں کہہ رہا ہوں سننا سننا صرف اور صرف ہم کہیں گے لکھوی شراب کہتا ہے مانوی اس کی حقیقت ہو رہے ہماری حقیقت ہو رہے اور, ہے, اور ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ اور با مخلوق حقیقت میں کہیں شرکت کرتے ہیں تو یہی شریک ہے یہ تو یہی کہہ رہا ہے وہ کہرک والا یہی کہہ رہا ہے یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں پتا نہیں وہ یہ نہیں وہ نہیں حضرت یہ کتنا ظلم عظیم ہے وہ صرف ہے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 وہ کہتے ہیں استواعد جو ہے یعنی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مراد جانتا ہے اس کے رسول مراد جانتے ہیں لیکن ساتھ یہ ہے کہ لیسا لکمشین وہ ہے حقیقت اور مالویت کے اندر کوئی شرکت نہیں ہے yep. وہ کہتے یہ yes. ہی ہیں یہ ہے ہی نہیں نہیں ہے یار یہ کتنا عظیم پھڑ اور پھر آپ اس یہ تجاور ارسانہ نہ بن گیا حضرت یہ کہیں سے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 الجح الم الجحدم کیسے بات ہے عجیب بات ہے کہ ایک ہے ہم صرف اللہ تعالیٰ کے عرش پر اور اس کے قائل نہیں ہیں خدا مانتے ہیں وہ کہتا ہے ادم کو بھولتے ہیں اللہ اچھا ایک اور بات یہاں پر چھیڑتا ہوں یہ آپ کے لیے لطف ہوگی ابن تیمیہ کہتا ہے کہ بائن انخل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارج پر ہے اور بائن کا معنی یہ کرتا ہے کہ عرش کے پرلی طرف خدا ہے اور نیچے مخلوق ہے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 وہ کہتا ہے کہ اگر لا خارج لا داخل ہے نا اگر کہتے ہو تو پھر تو معدوم ہوا کیونکہ جو لا خارج لا داخل ہوتے وہ تو بالکل معلوم ہوگا ٹیکس کی عجیب بات ہے ارتفا زدین اب یہاں پر منصوبہ کرے گی ارتفا زدین کہتے ہیں اور کیا ارتفاع زدین محال ہوتا ہے اس کو اتنا پتا نہیں ارتفا زدین محال ہوتا ہے ارتفا زدین محال نہیں ہوتا اور ہمیشہ نہیں ہوتا کہ جہاں پر چیز کا دو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 تیوار ہے جماخات ہیں ان کو نہ عالم کہہ سکتے ہو نہ جاہل کہہ سکتے ہو کیونکہ ان کے اندر فلاحیت نہیں ہے اقتصاد کی علم کے ساتھ نہ جال کے ساتھ اسی طرح جو جماغات ہیں جو حوالات ہیں ان کو مومن کا اثر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے اندر اقتصاد بال ایمار کیونکہ ایمانوں کو اگر یہ سام ہے تو اس کو اتنا ہی پتہ نہیں چل سکا کہ اور بال چاخلاح بیٹھا لوگوں نے اللہ تعالیٰ خروج کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ حکومت کے ساتھ متفر نہیں ہو سکتا جب مل سکتا اس کو لا خارج ہی کہنا پڑے گا نہیں وہ ج... یہ یہ کہ جی جی جی جی بالکل بالکل بالکل بڑا اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ماننا لازم ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اندر سلاحیت نہیں آپ چیز چیز چیز کی کیا کر رہے ہیں پھر ایسے یہ مجھے ایک آدمی جب اس کو اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے خیالات سے وہ پاتا ہے یاد رکھنا خیالات سے اللہ تعالیٰ پاتا ہے انسان کو میں اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے رات کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اسی نبرے کے دوستی ہے سنیے صرف اسماء و صفات کا خیال بلّہ کرنا ہے ذات کا خیال نہیں آ سکتا ذات خیال سے پاک ہے اے بر طرف و خیال و گمانو و وہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں صرف و صفات جو اللہ تعالیٰ کیا ہے جو ہے نا وہ دات کی مارفت ہمیشہ یہ تعلق تحل یہ اسماؤ صفات الہیہ کا مظہر ہے اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے افہال جو ہے فیل الہی ظاہر ہے فیل سے و صفات کا پتہ چلتا ہے اصما و صفات سے ذات کی معرفت آتی ہے وہ ذات کی معرفت اس کے حقیقت پہنچنا تو ممکن ہی نہیں ہے جب ممکن نہیں ہے تو پھر یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کو خیال آتا ہے تو ذات کے متعلق بھاگت مجھے اللہ تعالیٰ مکتوبہ شریف میں فرماتے ہیں فرمایا جو خیال آئے تل کے اندر تیرے اس کو لاکھ کے ساتھ لفی کر وہ خدا نہیں کیونکہ خیال مخلوق کا کام رہتے ہوئے حضرت پرانے پاک فرما رہا ہے وس البی قبیرہ فتح فتح الب ہی قبیرہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے متعلق پوچھنا ہے نا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 یہ تو ماننا پڑے گا کو ایک سنائی کی بات کی آپ نے تو ہم سوچے آسمان زمین کے آسمانی دنیا تک پانچ سو سال کا باد لائے اس کے اوپر والے آسمان پر پانچ سو سال کا بات لائے کرتے کرتے سات آسمان بینڈ کی بچے اوپر جو ہے نا اللہ نہیں نہیں سنو سنو سنوا چاہیے جو چوکی مکانت ہے یہاں پر مُرادون کی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 ربی یہ کیسی عجیب بات ہے حضرت میں آپ فرما رہے ہیں کیا بات ہے کیا حالت جو ہے نا وہ لپٹی ہوئی تھی تو اس کو اتنا ہی پتا نہیں آپ کی بنا دیا جیسے اللہ ادھر ہے ادھر الہ ربی ہے اگر ادھر نہیں مجاز بلاس مانتے تو ادھر بھی نہ مانے اور پھر کہ اب خدا ملک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کیا کہیں گے بتائیں کہاں سے آ گئی آپ تو مراد سے آپ تو تعبیر کر رہے ہیں صفایے تعبیل ہراما کر رہے ہیں بتائیں اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ سے نام بھی کریں گے ہمارے ہمارا جواب اللہ کے بارے میں قرآن جو فصل بازو باد میری بات ربی وہاں پر یہ نہیں کہنا پڑے گا مکان رب کی طرف جا رہا ہوں جب الا ربی ہے تو اللہ کا مسئلہ الحمد حل ہو گیا ادھر سے آپ ابن نیا کو نکالے ادھر سے میں نکل جاؤں گا وہ یہ جو ہے دیکھ لیں تصویر اگر تصویر تو الحمد للہ بھی تفصیل ہمارے ساتھ ہے کہ ملک سنیے کیونکہ زمین پر جو ہمارے بزرگ لوگ اوپر اور عوام سنیے بلکہ میں یہ اماموں کی کتابیں پڑھتا ہوں اس کے اندر وہ کہتے ہیں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 سچا ہوں نقل بالکل صحیح کر رہا ہوں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اگلے دن ایک تاریخ کے اندر ایک شخص کے ساتھ یہ ہمارے بابا جی مذہب سے تو خدا اوپر والا وہ تو دیکھ رہا میں نے کہوپر والے کا کیا مطلب تم جاری سے بتا رہا کیا سمجھتے کہا ہر طرح اوپر والا یہ تھوڑا جناب وہ اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوا آپ یہ تھوڑا سمجھتے ہیں کہا یہ ٹھیک ہے جی تو اللہ سبارک کے متعلق جو کہا جاتا ہے یا عام اشارہ اوپر کو جاتا ہے پتہ کیوں کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ جو کائنات نیچے ہے نا یہاں پر دنیا میں اللہ سبارک و تعالیٰ نے حکومت سلطنت مخلوق کو دے رکھی ہے یہاں نیچے کی تو اگر نیچے کے ایک متعلق کہیں گے کہ جس کی بات پہ کدھر ہے شہید خال سامنے نہیں آئے گی جب اوپر کہیں گے اوپر کسی کی حکومت جو ہے, وہ اتائی بھی نہیں ہے جب نہیں تو کسی کا ذہن جائے گا جس کی اوپر ہے تو حکومت نے, نے لفظ بولا تو وہ لانتی یہ ذہن رکھتا تھا جو ہے وہ مجسمہ والا اور جناب جی یہ ابن سامیا والا اوپر باٹا ہوا ہے بناؤ جی چلے کی ربو سماو تھا حالانکہ وہ تو آسمانوں کا رب کہہ رہا ہے ہے حضرت جی وہ اگر آپ سلیما سلیم ہونے کا ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ دل کی اتھا گہرائیوں تک پہنچ جائیں گی اچھا یہ بارے میں اسلام کی بنا میری بات اس نے یہاں پہلے حضرت امام مالک کو مانتے ہیں جی ہاں امام مالک رحمہ اللہ نے ربوں کا کیا تفسیر کیا بتائیں عمر ساتویں جلد تمغیبیاں میرے بچے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں تمغیب جب پڑتا سر حضرت سنن رجال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 ہاں جی وہ خود بندہ ان کی کتاب پڑھ کر اسیذہ نہیں بنا سکتا ادھر فرما رہے ہیں نویم بن حماد نے کہا کہ بن کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نزول اس کا ہے وہ آتا ہے نظول نزول یعنی منتقل ہوتا ہے ادھر سے آپ فرماتے ہیں ابن یہ تو ظلم ہے نہیں نہیں نہیں یہ غلط ہے اللہ تبارک پاس یہ تو مخلوق کی سفر ہے نویم یہ فرماتے بھی نہیں ہے کیا نہیں بے رات سے ہی اب یہ آ گئی ہے یہ تمہیب پڑھ رہا ہوں میں ہاں جی ساتویں جلد سفر نمبر ایک سو چودہ پر ہاں جیسی کے نزدیک یہ جو نئے کی بات ہے حدثنا احمد بن خالبہ بینو بن بن دو ہی دو سفر نہیں ہو سکتے نہیں جو ہے یہ تو پانچویں سدی میں گزرے بڑھیا تو یہ کیا کہتے ہیں کالا خرون جنزل احمد اخبار عبد اللہ انبا اخبار ہو کالا یہاں سے چل رہی ہے احمد الحمد اللہ ہاں یہ چاہے کوئی ہے تو یہ روایت تو مجھے مشہور نظر آتی ہے اچھا وہ امام مالک کو بتایا کہ امام مالک وہ کیا فرماتے ہیں امام سنیے یہ ثابت نہیں جو آپ نے کہا جی جی جی نہیں یہ ثابت یہ سنا چاہے ثابت نہیں ہے وہ ان کے نزدیک ثابت ہے آپ ہیں ثابت نہیں ہے انہوں نے دیکھا اسپترال میں قائم کیا جب اس ٹریبنال میں بات لا رہا ہے اس کا مسئلہ آتا ان کے نزدیک شادی آپ کے نزدیک چاہے ہو نہیں وہ اور شیر مجرد روایت جو ہے یہ کی نہیں ویسے اچھا یہ بتاؤ چلو اس کو نہ مانے کیا اپنے بنی ذات کا نظور نہیں کہتا تو اور کس کا کہتا بھائی وہاتی نظول ہے اور کُرسی پڑھائی کرسی قدم رکھے ہوئے فلانیہ نور بلّا مزاج کیا موزم اللہ تعالیٰ قلم رکھے یہ نور ہے نہیں آسار کی بانے کی آثار کی تعبیل ہے موز وادم کا مانا صاحب واضح کر دیا گیا وہ فرماتے ہیں کہ موضوع جس طرح سے قلع... یعنی کرسی چھوٹی ہے تو یہ جائے کہ چھوٹی ہے. عش بڑا ہے جس طرح سے موضوع چھوٹے ہوتے ہیں اور کرسی بڑی ہوتی ہے حضرت یہ ہے کابیلات تو اب... اب... یعنی الحمد للہ ہمارے مشاعت میں ہمارے بزرگان میں... اونا... احسا, یہ جناب جی ان کا سن لیجیے امام امام دنیا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> جی اس کے ساتھ فَقَالَ کالا مالک یا صفحہ نمبر ایک سو تینتالیس یہ سو پینتیس اچھا مجھے سے اترنا پڑا تھا مہمان اگر اس میں جی مالک کا کھانا دوبارہ جی جی جی جناب پڑی ہے جی جناب وقعے وقعب کاتے مالک رہی حبیب کا محمد بل علی مسلمان جامعاسر کام رحو بن بین سوادا اچھا جامعا جامع یہ کون اس کو جانے جناب اس کو جانے آ آ है آ है آ آ آ اور جناب جی گیٹ نمبر سات سفائی سو تینتیس کا تی جی جی سفائی سو سینتالیس یہ سینتالیس تاریخ سینتالیس جی جی جی یہ کتنی چھٹی گرد والا ہاں وہی پرانا جو سال رہا تھا نا جس پر تاکیق ہے اس کی صدیق کی مرکز میں جی اچھا تو ایک اور بھی بات ہے یہاں پر جو اچھا یہ جو دیکھیں یہی جو امام مالک سے روایت ہے نا حضرت کیسے جی بات ہے جو اب پیسہ اس کے بھاؤ ہوں معقول یا معلوم ولق مشہور اسی کے اندر میں یہ کتنا کی روایت کے اندر موجود ہے اے اے ایک سو اٹھتیس کے اندر ہے مالک اور مالک رحم اللہ استوا ہوں محکول و کیفیت ہوں مشغول اتن اچھا ادھر آ معقول کلب سمجھ آ رہی ہے نا جی جی اچھا پھر ایک سو اکاون پر ایک سو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 اللہ اور اخبار کبیرا یہ کہا چھپا پڑا اس سے تو اس کی غلطی ہے ساری اسی وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں اور صرف کر رہے نا اس کی ایک راوی کو چیک کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے بدلا جی یہ کریں آپ کریں گے ابھی میں نے آپ کا ایک رد لکھا ہے لیکن میں نے اس میں نام نہیں لیا آپ کا حدیث ہے اس کی تاخیر کر کے نا کچھ مزید اب کاٹ نہیں وہ سو وہ باقی جو رہے ہیں وہ بھی ساتھ ملانا ہے بس کا تو نہیں میرا صرف استبلا زبہ بنا ہوا ہم سے نہیں ہے یہ باقی روایات سیاح سے بھی موجود ہیں ہاں یہ سمجھو یہ میری ہونے کے بعد آپ راج لکھنے کے دوسری آپ کے نام کا نام نشان نہیں ہے یہ خیانت کر پائے گی میرے باقی مستقلات سے آپ سر پر نظر کیوں کر رہے ہیں بھائی باقی مسلسلات آپ کے جو ہے نا وہ دیکھیں گے اصل سلیت تو آپ نے پیش کی آپ نے اور اب جو ہے دوسرے جو آگے مستقلات